कु बंद भी होंगे लगी जे आ गई जमात प्रस्ती पार्टी प्रस्ती की आ गई جی سب جماعت لا میرا مالک ہے لکھا ہے کسے قوم دی دشمنی تو انصاف نہ بنا دے حق دا فیصلہ کرو کروے اپنے خلاف اللہ سمجھ سمجھنے لگی مرو جماعت پرستی دلانس آ گئی ساری آ گئی آئی سبحان اللہ تیسری آ گئی کسرت پرستی کی کسرت پرستی بھائی کیسے بہت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 کثرستی کی لانت آ گئی یہ شرک ہے شرک ہے لا لا ہاں کلما میرے کو کلما میرے کو نہ کلمے سیدا کرنا کلما تو سیدا ہی جی کلمہ میں سیدا کرنا لان پیا تین پتہ لگے تو بھابی تو تحید کٹے ہو ہی سکتے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 مالی امتیاز دی مال پرستی کی ہوئے مال, مال پرستی, پرستی. جی مال چکھا ہے نا <تصفح> دی او دی عزت او دی قدر انہوں سلامانے انہوں سنوٹا ہے <تصفح> گڑی چھوٹی آ لائے پرانی آ لائے تپول سناکت رک گیا ہے بڑی آ <تصفح> <تصفح> جان دے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 انسان سے اللہ اس کو پاکستان رب نی مل سکنا میں قسم خدا نہیں کرنا مل نہیں ہاں یہ ہے بھائی اجل بھی جا جہاز بڑھا کے بٹھا کے تو اس نے چڑھا جاتا جا سجدہ کرے لب سمجھ تو خیال ہوں بیٹھا ہے لیے ساٹھ من عمارت آپ تھلے بیٹھے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 अक्ल हम अक फे गुलाब हम सची दस अब एवं जेडे नहीं बंदे पुत्र उन्होंने समझते अखा दे, ने? ने। ना। ना। लाग। लाग। लाग। दे गुलाब दरियावा उल्टी गंगा कि दरिया का पानी कि शराब की मतलब आज गहरा तले बगैर समझते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 حکموں کا کفا سک رہی اے چار لانت آ اے چار لانت آ گئی ای چار نیمت انہوں کے مقابلے جڑیا گڑ سنائیاں وہ ختم ہو گئی اس واسطے اج گلوں دی قدر نہیں رہی گل اے چار لانت جا مومن باہر آوے گا اسلام نے قبول کر آئی جے <سؤال> اسلام ہر <او> <سؤال> پچھے چلیے اس پہ گل کر رہے تھا جرائم بن دین فتنیا تو فتنے کوفر <سؤال> <سؤال> <سؤال> کی حکومت تو <سؤال> نکل دین سمجھوئے <سؤال>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 سکول لانتی ٹکڑ ٹکڑا دے دے باہر جانے لالم جہے تقریران جندر جملے بول ہیں باقی کچھ نہ آخر یہ کڑے کڑے اور گیا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 سچی دسو جی دند کٹ لوگ کسے نو نقصان دے سکتا ہے؟ नहीं, کیوں नहीं. سرنج دند نے زہر دماغ کا بندیا میں چوکے دے رہی پاؤں دنداں تجو نہیں کون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 ایمانس ہوئے جہاں بندہ یار نہیں بنتا جینے گولکند کی جنہیں روڑی رہتا اسلام کا گولکند کی آپسے گولکند کی خیر گو خان سے آدمی میں کی فکر رہے ہوئے اک کھوے ران رن نچتی کان نال دہ دیاں خبر سنے گلان سنے گانے سنے ایویں زبان گاوی اوے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 کفار حکومت شرارت میں سوال کرنا جب تو دسوج سال سو سال پہلو بھابی زیادہ سن زیادہ سچی سچی دس جا بھائی چن سکتے یہ وجہ دسو اچھا یہ دسو اگریز حکومت کے دور اسلام پھیلیا کہ سنگڑیا سنگڑیا سنگڑیا کہ فیلیا